مفتی دریش صاحب جی, جی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام و رحمت اللہ مسجد خادثہ سے بول رہے ہیں جی جی جی مسجد اچھا گزارش جی جناب مسئلہ پوچھنا جی تھا کہ حادث اور مخلوق میں کوئی فرق ہے حضرت کیا مطلب حادث لفظ ایک بولدے نا حادث زمانہ مم. حادث ہے جی. تو حادث اور مخلوق میں کوئی فرق ہے نہیں کوئی فرق نہیں ہے اچھا جی. اور جی. یہ حضرت ابن تعمیر صاحب جو فرماتے ہیں اور عرب والے حضرات بھی بہت سے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ سبارک و تعالی محل حوادث ہے اور محل حوادث بھی ہے اور کلام اس کی جو ہے وہ حرف و سعود کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا حرف جو حادث ہیں تو حوادث کا محل اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس تو کلام الہی ہی قدیم بالنؤ ہے اور بالفرد حادث ہے حادث بالافراد ہے تو کیا اس سے یہ سری لازم نہیں آ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے اس وقت جو موجودہ ظاہر ہے یہ تو جزی ہے یہ کلی یا افراد ہی اس کا کہہ سکتے ہیں کلام کے کلام کا نو تو نہیں ہے تو یہ مخلوق ہوا قرآن حادث ہوا مخلوق ہوا تو اس سے یہ اس کے متعلق دریافت کرنا تھا کہ آپ فرمائیں ایک ایک ہے کلام اللہ جی تو کلام اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جی اور غیر مخلوق ہے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہے مخلوق نہیں حادث بھی نہیں ہے یا حادث بھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان سے علیحدہ رکھے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا جی وہ حادث ہے وہ حادث نہیں کہہ سکتے نا ٹھیک ہے اللہ کلام الہی جو ہے کلام الہی چاہے اس کا نو کہیں یا اس کا جز کہیں نو کہیں یا اس کا فرد کہیں تو کیا یہ بھی قدیم ہے یا حادث ہے یا کیا ہے میں جو میں بات کر رہا ہوں نا جی اللہ تعالیٰ کی صفات اس پر ہمارا ایمان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں جی جی, جی, جی جی تو آپ جو بات میں جی جو بات کر رہا ہوں نا آپ اس بات کو سن اچھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں جن کا ذکر جی قرآن جی میں آ گیا جی جی ہے میں جی آ گیا ہے ان کو بس اسی طرح تسلیم کرنا ہے کوئی صفت بتا دیں کلام اللہ تعالی کی صفت ہے آه. آه. اور یہ جو یاد وغیرہ یہ بھی یہ بھی تو صفات کہتے ہیں یاد ہو گیا آئین ہو گیا کا لفظ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں خصوصاً مذہب جی. حدیث, جی. کے اندر جی. ٹانگ ہاتھ پاؤں ٹانگ وغیرہ یہ لکھا ہوا ہے تو یعنی اللہ یہ بھی صفات ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں نا جی, آ... جی. آ... جی. آ... جی. آ... جی. جی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جی وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں جی اللہ تعالیٰ کی ل... قدم ہے اچھ... جی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں ٹانگ ہے ٹانگ جو جو شستے بھی قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں اچھا, اچھا یہ ہے یہ جی تو مذہب تو یہ بتایا جاتا ہے اپنا ابن تہمیہ اور ان کے جو معتقدین ہیں ان کا کہ, آ, کہ یعنی اللہ تعالی کے صفات کا مسئلہ صفات خبریہ جو ہیں یہ ظاہر پر معمول ہے اور لوگ مالی جو ہیں وہی مراد لیے جاتے ہیں تو لغت میں لغت میں یاد ببانہ صفت کہیں موجود ہے یا ریجل بمانا صفت ہو آپ صفات کر رہے ہیں عقیدہ واسطیہ اور عقیدہ ہمویا وغیرہ صفات صفات صفات سے بھرا ہوا ہے یہ تمام چیزیں لغت میں کہیں پوری دنیا کی لغت میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جی آپ ان کو صفات کیسے کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات آپات بس آپ اتنا بتا دیں قرآن حدیث میں فلاں جگہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے بس اتنا دکھا رہے ہاتھ اللہ تعالی کی صفت ہے ہاں جی دکھا دیں کہیں قرآن میں ہو کہ اللہ کی یہ صفت ہے یہاں شاباش اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ دونوں کشادہ ہیں ہے سے ہاتھ جو ہے وہ صفت کے معنی میں معلوم ہو رہا ہے یا کس کے معنی میں معلوم ہو رہا ہے یہ بس اتنا بتا دیں کہ قرآن میں بتا رہا ہوں کہ کرام اللہ تعالی کی صفت ہے نا جی وہ تو سفارت ہے وہ تو بندے کی بھی صفات ہے جی وہ بندوں میں جی بھی صفات ہے مخلوق میں بھی دلبرو کلام دلبرو صفت ہے مخلوق میں یاد صفت ہو یہ بتا دیں بھائی اللہ کے متا ہاتھ ہے دیکھیں آپ ہاتھ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صفت ہے میں یہ کہہ رہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ بات تو سنو نا اپنی طرف سے شریعت کیوں بناتے ہیں آپ آپ قرآن و حدیث سے دکھا دیں کہ یاد صفت ہے اللہ کی بات اتنا دکھا دیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تسلیم کرتے ہیں آپ پھر وہی تسلیم کرنے والی بات کیوں ہوئی نہیں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتے ہیں آپ میں کیا, ما, کیا ما میں تو یاد, میں تو یاد بولتا ہوں حقیقت خدا جانتا ہے جی میں یہ کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہے اور مانا وہی ہے جو معلوم ہے لغت کے اندر ہے تو آپ اتنا بتا دیں کہ قرآن و حدیث میں یاد بہ ما صفت ہو کیونکہ آپ صفات کہتے ہیں صفات صفات ہم صفات کہتے جی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں آپ کہتے کہتے میری, جی میری, جی میری نہ بات سنیں اچھا اللہ تعالی کے ہاتھ بھی ہم مانتے ہیں اللہ تعالی جی کے قدم بھی مانتے ہیں جی اور ہم ان کی تعویل نہیں کرتے تعویل نہیں کرتے صفات کہتے ہیں یہ تعویل ہے یا نہیں بات بات میری سنیں آپ جی تعویل کی جی نہیں صفت کیوں کہہ رہے ہیں صرف یاد کا ہو صفت کیوں ہو سوال یہ ہمارا ہمارا तो तो अच्छा अच्छा हमारा हमारा हमारा عقیدہ ہے جی کہ یہ اللہ رب العزت کی جس طرح شان کے لائق ہے اسی طرح حضرت وہی بات چلو یہ تو ہر کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو ہے اللہ تعالیٰ کا یاد اس طرح ہے لیکن آپ اس صفت کا جو اضافہ کرتے ہیں بس ہمارا اعتراض اس پر ہے آپ قرآن و حدیث سے صفت نکال دیں بس <سؤال> ورنہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اختراعی مذہب رکھتے ہیں کوئی بناتی <سؤال> ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں <سؤال> آپ صرف اور صرف نہ بات سنیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں یہ شان کے لائق کا اضافہ کیوں کر رہے ہو بس ہمیں یہ بتا دوں اللہ میری حال سنیں میری حال سنیں میں اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں آپ میری پریشانی کو حل کریں آپ عرب و عجم سے اتنا مجھے بتا دیں اور اگر حضرت ابن تہمیہ سنتے ہوں تو ان سے پوچھ کر مجھے بتا دیں کہ یہ صفات کا اضافہ کہاں سے لیا ہے قرآن حدیث سے لیا ہے یہ بدات کیوں کی ہے بھائی اللہ رب العزت کی ذات ہے ذات ہے یاد کی صفت ہے بس یہ بتا دیں جی اللہ تک رہتے تو میں بھی متفق ہوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ کا کوئی یاد ہے شان کے لائق ہے اب یاد شان کے لائق یاد بمانہ قدرت ہے اس کی شان کے لائق ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے سوال یہ ہے کہ صفت کا اضافہ کہاں سے کیا گیا بھائی اللہ تعالیٰ کی اپنا نہ یہ ایسا کریں آپ ایسا کریں یاد کسی چیز کا یاد بمانا جو ثابت کر سکتے ہیں یا بمانہ صفت بھی ثابت کر سکتے ہیں لغت سے نکالنا ہے کہ آپ نہ آ جائیں ادھر آ جائیں نہیں نہیں میں ادھر نہیں آ سکتا آپ مہربانی کریں دین کے لیے ادھر ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دین کے لیے صرف جواب سوال پہنچنے اور جواب پہنچنے کی ضرورت ہے آپ مہربانی کریں عنایت کریں پریشانی دور کر دیں عرب والوں سے پوچھ لیں کہ یہ صفات کا جو اضافہ ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں بس رسول اکرم نے مرتبہ کہا ہو اللہ صفات ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ تعالی کی صفات ہیں اللہ تعالی کی تعالیٰ کیوں نہیں ہے اللہ تعالی تعالیٰ کیوں نہیں ہے بھائی جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا یہ کوئی نہیں ہے صفات کے بارے میں ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں حضرت بات سنیں بات سنیں نائن چیزوں میں بحث کرنی چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات تو میری بات تو سنو اللہ رب العزت ش پر مستوی ہے اب ہم یہ نہیں کہتے وہ کس طرح مستوی ہے کیسے ہے یہ بات ہم نہیں کہتے اچھا اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں جس اس کے ہاتھ ہیں اس کے پاؤں ہیں یہ اس کی صفات ہیں بس یہی قرآن وزیر یہ آپ یہ ہم ان میں تعویل نہیں کرتے آپ بغیر تعویل کے تفسیر پر ہی پکے رہیں جس طرح تفصیل بس یہ ہے کہ کما یلی کو بے شا نہیں کما یلی کو اور اب بولے بے کیا کہہ رہے ہیں آپ جس طرح اللہ تعالی <تصفيق> نی, عربی, کی عربی, کی عربی, عربی, عربی پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کیربی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں بات کو الجھائیں الجھانے کی کوشش نہ کریں جو میں سے بات کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ہم ان میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے یہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں حضور اسی عقیدے پر آپ قائم رہیں اور مر جائیں اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی تو دور کر دیں کہ آپ اہل حدیث ہونے کے ناطے سے کیونکہ ہر قرآن و حدیث سے باہر تو آپ ذرہ برابر جاتے ہی نہیں ہیں تو جب آپ نہیں جاتے تو اتنا تو دکھا دیں کہ آپ ان کو صفات کہتے ہیں جبکہ کہ یاد بمانہ باز اور جز بھی استعمال ہوتا ہے اور لغت میں اسی معنی میں دیکھنے میں آیا آپ پھر تعویل کی طرف جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کی ذات کو اسی طرح مانے جس طرح قرآن حدیث میں آ گیا ہے ان میں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ تعویل کو نہیں جانتے تعویل کہتے ہیں میں کہ آپ کہتے ہیں تعویلیں کر رہے ہیں ہے ہے میری بات تو سے میں کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ تاویل کیا اپنا صفت بمانا قدم بمانا صفت ہے یہ انشا ہے یا خبر ہے تعویل تو خبر کے بغیر ہو نہیں سکتی بھائی اس کا مطلب آپ تو جانتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی صفات جی اس کو اس پر ایمان رکھنا اللہ تعالی کی کس طرح ایمان, ایمان رکھنا, رکھنا, رکھنا؟, رکھنا؟, رکھنا ایمان رکھنا قرآن اور حدیث میں آ ہے نا جی بس قرآن حدیث میں یہی دکھا دیں کہ یاد صفت ہے بس جب یاد آ گیا نا لفظ تو وہ یاد جس طرح اللہ تعالیٰ صفت کا اضافہ کہاں سے کیا بس اتنا بتا دیں یاد کو تسلیم کرتے ہیں یاد کو تسلیم کرتا ہوں صفت کو تسلیم نہیں کرتا یاد کو تسلیم کرتا ہوں اور یاد قدم کو تسلیم کرتا ہوں سنو کیا قدم کو تسلیم کرتا ہوں کیا صفت کے طور پر نہیں قدم کا استعمال تسلیم کرتا ہوں بات سنیں اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی کو کے لائق ہے کس کیا ہاں یہ کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے میں یہ کہتا ہوں یہ اضافہ کیوں کی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے قدموں کو تسلیم کریں اللہ تعالیٰ میں یہ کرتا میں یہ جائز نہیں